بلکہ ان خصوصیات کی وجہ سے اس امت سے جو آپ کی امت ہے جس کو خیر المم کہا گیا ہے اس سے اللہ جل شان نہ کی کے مطالبات کیا ہے ہمارے ہاں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں معاشرے میں عام طور پر ایک انتہا یہ ہے کہ ہم یا ایک مزاج کہیں اگر اس کو انتہا نہ کہیں یا ایک ذوق کہیں ایک طریقہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اختصاصات امتیازات پر ہمارے سیرت کے جلسوں میں گفتگو ہوتی ہے اور سننے والے بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ کہتے ہیں مگر ان امتیازات اور اختصاصات کی وجہ سے امت پر کیا ذمہ داری آن پڑی ہے ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتا ہے اور ان کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے جب اس کو ایک ایسا نبی دیا گیا ہے ایک ایسا نبی عطا کیا گیا ہے تو اس سے اس کی ذمہ داریوں کے اوپر کیا فرق پڑا دیگر امن کے مقابلے میں اس پر عام طور پر ہمارے خطبہ تفصیل سے روشنی نہیں ڈالتے اور دوسرا ایک مزاج جو بڑا خطرناک ہے اور جس کی وجہ سے اس موضوع کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ چونکہ اسلام پر ظاہری طور پر ایک مغلوبیت کا عالم ہے امت مسلمہ عسکری میدان میں تعلیم کے میدان میں ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کے میدان میں دیگر قوموں سے پیچھے رہ گئی ہے اور یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے کہ جو لوگ غالب ہوتے ہیں جن کا دنیا میں سکہ رواں ہو جاتا ہے تو لوگوں کو زندگی گزارنے اور زندگی کے طریقوں میں ان کی پیروی کرنے میں آسانی ہوتی ہے ایک مروبیت کی فضا ہوتی ہے جیسے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ مرعوب ذہن یہ شکست خوردہ ذہن اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں چل رہی ہیں جو رواج پا چکی ہیں اس کو معیار بنائے اور اپنے دین کو اس کے پیمانوں پر ڈھالنے کی کوشش کرے ایسے علماء بھی ہوتے ہیں بڑے اسکالرز ہوتے ہیں میں تو عام طور پر نہیں جاتا ان کانفرنسوں اور سیمینارز میں یہ جو بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے عام طور پر بنائے جاتے ہیں اس میں جن کا ہم کارگزاری سنتے ہیں اور نہ جانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کے چلتے ہوئے رواج دنیا کی چلتی ہوئی باتیں وہ معیار ہیں وہ اصل ہیں اور اب آپ کی علمیت کا امتحان یہ ہے آپ کے بڑے اسکالر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ اسلام کے احکامات کو ترور منور کے ایسے پیش کریں کہ وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے اس سے مل جائے کہ دنیا اس کو تسلیم کر لے اور ہم یہ باتیں آپ سنتے ہوں گے آج کل کہ لوگ کوئی بات باہر دوسری دوسرے دوسری تہذیب کی دوسرے کلچر کی دوسرے دین کی چلتی ہوئی بات سن کر کہیں گے کہ ہاں اسلام کے اندر بھی اسلام بھی اس کا ساتھ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا اور نہ آپ کا لایا وہ دین اتنا مغلوب ہے کہ وہ دوسرے سانچوں کے اندر اس کو ڈھالا جائے گا دوسروں دوسرے مذاہب دوسرے ادیان دوسرے طرز حیات زندگی گزارنے کے اوروں کے طریقے دوسروں کا کلچر دوسروں کی سوائلائزیشن وہ تو سٹینڈرڈ پیمانہ اور معیار بنے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قطر بیونتھ کر کے کہیں سے کاٹ کے کہیں سے چھوٹا کر کے اور پھر اس کے مطابق اس سانچے کے اندر فٹ کرنے کی اس کو کوشش کی جائے گی یہ کام وہ لوگ کریں گے وہ بدنصیب کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے باخبر نہیں ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ جان نے آپ کو سید الانبیاء بنایا ہے اور یہ آسمانی تعلیمات سے محروم قومیں تو کیا اسلام کو رستہ دکھائیں گی جو, جو صحیح انبیاء علی مسلاط والام کی جو اپنے پیروکار تھے جو اپنے زمانے کے مسلمان تھے یعنی اپنے زمانے میں جو نبیوں کے طریقے کے اوپر تھے ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انبیاء پر اور ان کی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی امتوں پر آپ کی امت کی فضیلت پر قرآن و حدیث کے اندر کتنی چیزیں پیش کی گئی دیکھیں ایک بات یاد رکھیں گے مسلمانوں کے عقیدے کے اندر ہے کہ لالفر کبئی نہ رسولی قرآن میں ہے کہ ہم اللہ جانح کے نبیوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے تفریق کا مطلب کیا ہے کہ منصب نبوت کے اعتبار سے ان کو جو اونچا مقام حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالی کے نبی ہیں پیغمبر ہیں رسول ہیں اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں سب پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا دوسری طرف اللہ جل شاہر نے فرمایا کہ تل کر فضلنا فق علی بعض یہ نبیوں کی جماعت ہے ہم نے ان میں سے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے احادیث کے اندر آتا ہے کہ پانچ نبی تمام انبیاء سے افضل ہے حضرت نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ان پانچوں کے پھر انبیاء امبیا کی جماعت کے سردار تو ہیں ہی ہیں آپ پھر ان پانچوں کے اندر بھی آپ کی فضیلت اور اس کا ذکر ابواب قائم کے خصائص النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص امتیازات جس کی بنیاد پر آپ کو پورے معاشر الانبیاء کے اوپر ایک فوقیت اور فضیلت حاصل ہے اس پہ محدثین نے ابواب قائم کیے باقاعدہ قرآن پاک کے اندر علماء نے لکھا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کو آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چار دفعہ آیا ہے قرآن کے اندر لیکن کہیں بھی خطاب کے سیغے کے ساتھ نہیں آیا کہ اللہ نے کہا کہ یا محمد یا یوہن نبی تیرہ چودہ جگہ یا ایوہ رسول اور دیگر ناموں کے ساتھ یا ایوہ المزمل یا مزمل المدثر مختلف خطابات کے ساتھ جہاں آپ کا نام آیا ہے وہ جملہ خبریہ جس کو عربی کے اندر کہتے ہیں کسی کہ اور واقعے کی حکایت کے جیسے محمد الرسول اللہ اس عنوان سے آیا لیکن باقی سارے شاہ نے خود قرآن کے اندر وماطل کا یا موسا مسا علیہ السلام خطاب کیا وہ نادئی نہ ابراہیم ہم نے بلایا کہ ابراہیم تو اللہ جل شاہ نے جا بجا اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے باقی نبیوں کو کے ساتھ جو اللہ کا خطاب ہوا ہے وہ ان کا نام لے کر ہوا امتوں نے جو نبیوں کو بلایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آیت پڑی آپ کے سامنے کو لاتا جا دعا اور رسول ابین کا دعا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسول کو اور اپنے نبی کو ایسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح ان کا نام مت لو اسی لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نام لے کر نہیں پکارا بعض آرابی آتے تھے وہ نام لیا کرتے تھے حضرات صحابہ کہتے ہم ہم بھی ٹھٹک جاتے تھے ان کا نام لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں منع فرماتے تھے لوگ لیتے تھے دیہات سے جو لوگ آتے تھے بعض اوقات ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا احادیث میں اس کا ذکر بھی آتا ہے بعض صورتوں کے اندر لیکن جو صحابہ زیر تربیت تھے جو پاس رہتے تھے جن کو اللہ جل شاہوں کے سارے احکامات کا علم تھا <تصفح> وہ آپ کا نام لینے سے پہلے جس کو کہنا چاہیے کہ پورے طور پر متوجہ اور ادب اور آداب کے ساتھ یا رسول اللہ کہ آپ کو خطاب کیا کرتے تھے لیکن قرآن کے اندر دیگر امتوں کا اپنے نبیوں کو پکارنے کا ذکر ہے اور اس بات کا ذکر نہیں کہ اللہ جل شاہوں نے ان کو بھی منع کیا قوموں نے اپنے نبیوں کو بل... قرآن میں ذکر ہے کہ قوم نے کہا کہ یاہود اے حود یا کہا کہ یا شعیب شعیب ہمیں تو تیری بات سمجھ میں نہیں آتی حتیٰ کہ چلے وہ تو وہ لوگ تھے جو نہ ماننے والے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے تو حواریوں کا ذکر قرآن نے کیا کہ انہوں نے کہا وہ قلعی مریم حواری تو وہ ان کے صحابہ تھے نا عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے ماننے والے تھے قرآن نے ان کی تعریف کی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ کور انصار اللہ کہ اللہ کی مددگار ہو جاؤ تو حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہم اللہ کے اللہ کی مددگار ہے. نام لے کر والدہ کے نام کے ساتھ ان کو پکارا ان کے حواریوں نے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پابندی پچھلی امتوں کے اوپر نہیں تھی اگر ان پر ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اس طریقے سے ان کو خطاب نہ فرماتے کچھ احادیث ہیں جو حدیث کی کتابوں کے اندر مختلف انداز میں آئی ہیں صن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستن مجھے چھ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی بعض حادیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہاں چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں لم یو احدن قبلی مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی یہ میرے ساتھ اللہ جل شانوں کا خصوصی معاملہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے حادیث کے اندر کہیں خمسن ہے چار بھی ہے تین بھی ہے پانچ بھی ہے چھ بھی ہے اور روایات متعدد بھی ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ صرف چھے ہیں یہ صرف پانچ ہے موقع کی مناسبت سے آپ نے کبھی کوئی خاص قسم کی چار کا ذکر فرمایا کسی موقع کی مناسبت سے پانچ کا ذکر فرمایا کسی موقع کی مناسبت سے چھ کا ذکر فرمایا مختلف انداز کے اندر ان خصوصیات کے اوپر بھی نظر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جان نے آپ کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے آپ کی امت کی آخری امت ہونے کی وجہ سے اپنے فضل و کرم کی جو انتہا تھی جو اپنی بخش اور عطا کی انتہا تھی وہ آپ پر اور آپ کے واسطے سے پھر آپ کی امت پر اللہ شاہ نے آتا فرما دی ہے آپ کے خصائص کے اندر سے علماء نے لکھا کہ پورے قرآن پاک کے اندر اللہ جل شاہوں نے آپ کے علاوہ کسی نبی کی قسم نہیں کھائی قرآن کہتا ہے کہ آپ کی آپ کی قسم اللہ جان آپ کے علاوہ کسی کو یوں خطاب کر کے اللہ جل شاہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں جہاں جہاں آپ کے ساتھ دیگر انبیاء علیہم اسلاط و السلام کا تذکرہ ہے مختلف نبیوں کا کہ آپ کو بھیجا گیا وہاں بیشتر آیا اکثر آیات کے اندر ہمیشہ اللہ جل ہو آپ سے نبیوں کے اسماء گرامی آپ کو پہلے خطاب کرتے ہیں ضمیر کے ساتھ نام لے کر نہیں اور اس کے بعد پھر باقی امبیا علیہ مسلاۃ وسلام کے نام آتے ہیں اسی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اپنی امت سے کہا کہ ہم سب سے آخر کے اندر قیامت کے اندر ہم سب سے پہلے اٹھنے والے ہوں گے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے اندر سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے لوگ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ شاہ نے انبیاء کی امامت کرائی میں کی رات آپ نے فرمایا کہ میں گیا سارے نبیوں کی میں نے امامت کی اس سے بھی آپ کو اسی وجہ سے آپ کو سید الانبیاء یا امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ اللہ جلشانہ نبیوں کو کہ آپ کے اقدام پر روح. آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک مقام ایسا ہے کہ وہ صرف ایک فرد کو دیا جائے گا اللہ جانح کی پوری مخلوق میں سے جتنے لوگ بھی ہیں ایک فرد ہوگا جس کو وہ مقام دیا جائے گا اس کو مقام محمود کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ جانہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا مجھے اللہ تعالیٰ وہ, وہ مقام دے گا اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا اپنے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہ خاص طور پر مجھے دی گئی ہیں اس کے اندر شفاعت کا ذکر بھی آتا ہے تو شفاعت تو ایسی چیز ہے کہ وہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور لوگوں کو بھی دی جائیں گی امبیالات وسلام حتیٰ کہ آپ کی امت کے حفاظ کو آپ کی امت کے علماء کو ان کو بھی روایت میں نہیں آتا جس طرح آپ نے بہت سنی ہوگی یہ حدیث کہ حافظ سے کہا جائے گا کہ دس بندے اس کی سفارش کے اوپر اسی کو شفات کہتے ہیں تو علماء نے کہا کہ وہ جو شفاعت ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک خاص شفات ہے اور وہ شفات ایسی ہے جو صرف آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے اس میں ایک تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جن لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہوگی ہو گئی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کے ساتھ آپ س... وہ جنت کے اندر جائیں گے ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ستر ہزار لوگ اور ستر ہزار سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عربی کے اندر عام طور پہ قرآن و حدیث میں ستر کا عدد تکثیر زیادتی کے لیے آتا ہے بے انتہا لوگ اس سے مراد ہوتے ہیں کہ ایسے ستر ہزار لوگ ہوں گے جو آپ کی سفارش کے اوپر بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے کثیر لوگ ہوں گے ایسی تعداد کے تو وہ روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انا سید و آدم میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں سید ہوں ان کا سب سے بڑی فضیلت اللہ نے مجھے عطا فرمائی یوم القیام قیامت کے دن یا علماء نے لکھا ہے کہ سید سے مراد کیا ہے کہ آپ نے کہا قیامت کے دن میں پوری آدم کی اولاد کا سید ہوں گا اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس لوگ اپنی مشکلات یا اپنی کسی پریشانی کو لے کر جائیں اور اللہ جل شاہ اس کے ذریعے سے اس پریشانی کو حل فرمائیں اس روایت کے اندر بخاری شریف میں بھی ہے مسلم میں بھی حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ قیامت کے جب ہولناک منظر حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا اس وقت لوگ آدم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے دیگر انبیاء علیہ مسلات و اسلام کے پاس بھی جائیں گے وہاں سارے آپ کے پاس ہی بھیجیں گے اور آپ فرمائیں گے کہ میرے پاس آئیں گے اور میں پھر اللہ ج مختلف روایات کے اندر اس منظر کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں پہلا بندہ ہوں گا جو, جو کنڈی کھٹکائے گا یعنی اللہ کے دربار کی کنڈی کھٹکاؤں گا اور میرے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور پھر جب میں کہوں گا اللہ تعالیٰ مجھ سے دو چیزیں فرمائیں گے تو تشفا آپ سفارش کیجئے مانی جائے گی سل تو اطا آپ مانگی آپ کو عطا کیا جائے گا آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا کہ ہر نبی کو ہم نے ایک خاص دعا دی ہے ایک دعا ایسی ہر نبی کو دی گئی ہے کہ وہ جو اس کے اندر مانگے اللہ جل اسے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے وہ دعائیں امبیا علیہ السلاط والسلام نے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کہنے کے اوپر مانگ لی ہر نبی نے اپنے دور میں مانگ لی وہ دعا جب مجھے یہ کہا گیا تو میں نے کہا کہ یا اللہ میں وہ دعا آخرت کے دن مانگوں گا میں نے دنیا میں نہیں مانگی وہ دعا میں نے کہا یا اللہ وہ میں آخرت کے اندر قیامت کے اندر میں اپنی اس دعا کا مطالبہ لے کر کھڑا ہوں گا جو آپ نے فرمایا کہ تم جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا تو جو چھ باتیں آپ نے ارشاد فرمائی حدیث کے الفاظ ہیں کہ دو تین الگ الگ روایات ہے ایک روایت ہے کہ آپ تشریف فرما تھے آپ گھر میں تھے صحابہ باہر آپ کے انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں آپ گھر سے نکلے اور صحابہ جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے قریب گئے تو ان کو گفتگو کرتے ہوئے پایا ان کی باتیں آپ کے کان کے اندر پڑی صحابہ انبیاء علیہ مسلاط السلام پر گفتگو فرما رہے تھے ایک کسی نے ایک نے کہا کہ دیکھے اللہ تعالی نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا خلیل کا مطلب ہوتا ہے خاص دوست ایک ایسا دوست جو کسی کے نے بالکل خاص ہو اور اس کے علاوہ کسی تو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا تو دوسرے صحابی نے فرمایا لیکن موسا کو اللہ نے کلیم بنائے اس کے ساتھ کلام فرمایا اس کو کلیم اللہ کا لقب دیا تیسرے نے کہا کہ آدم کو اللہ جل نے جفی اللہ بنایا آپ یہ باتیں سن رہے تھے اور ان کے قریب پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ کہہ رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ موسا کلیم اللہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسا روح اللہ اور کلیمت اللہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آدم صفی اللہ ہے اللہ و انا حبیب اللہ سنو میں اللہ کا حبیب ہوں میں حبیب اللہ ہوں ولا فخر اس میں, میں فخر نہیں کرتا مجھے اللہ تعالی نے مقامی میں قیامت کے دن حمد کے جھنڈے کو اٹھا کر میں کھڑا ہوں گا سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے میرے پاس میں جھنڈا ہوگا اس کو خاص قسم کا جھنڈا ہے جو رسول اللہ قیامت کے دن لے کر کھڑے ہوں گے اللہ اس کے نیچے ہم سب کو جمع فرما دے اور اس, اس جھنڈے کے نیچے انبیاء علیہ مسرات اسلام بھی ساتھ ہوں گے ساری اگلی پچھلی ساری امتیں صرف آپ کی امت نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر دوسری حدیث میں الفاظ کہ آپ نے فرمایا کہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری مسلمان وہ جھنڈے کے اندر نیچے ہوگا اس کے جو قیامت کو صاحب ایمان اٹھے گا جو دنیا سے ایمان لے کر جائے گا پھر فرمایا وہ ان اول شاف میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا میں سفارش کرنے والا سب سے پہلا ہوں گا وہ اول مشف اور میں وہ پہلا بندہ ہوں گا جس کی شفات قبول کی جائے گی اللہ قبول میں اس کو بیان نہیں کرتا اور فرمایا کہ وَانا اول من يحرق حلق الجنة. میں وہ پہلا آدمی ہوں گا جو جنت کی کنڈی کھٹ کٹائے گا جنت کا دروازہ کنڈی کھٹ کٹائے گا وہ میا فقراء المؤمنین ولا فقرا اور جنت کی جب میں کنڈی ہوں گا اور اس کا دروازہ کھلے گا اور میں اس میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ مسلمان فقراء ہوں گے کیسی بشارت ہے غریبوں کے لیے کا میرے ساتھ مسلمان فقراء ہوں گے جو اول جنت کے اندر داخل ہوں گے یہ بہت سی روایات کے اندر آیا ہے کہ غریب مسلمان پہلے جنت میں جائیں گے کیونکہ یہ دنیا دیکھے یہ بتائیں کہ مال کس کی عطا ہے اللہ کی آتا ہے دنیا میں کسی کا مال اس کا ذاتی تو نہیں تو دنیا میں اگر اللہ جل شانہ نے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیا ہے تو جس کو کم دیا ہے اس کی تلافی قیامت میں فرمائیں گے اور ایسی تلافی فرمائیں گے کہ ان کو کبھی یہ اس دنیا کے اندر کسی کمی کی مشقت یاد ہی نہیں رہے گی کہ دنیا میں مال کی کمی کی وجہ سے ہم نے کوئی پریشانی بھی کاٹی دنیا میں ما... آج کتنے پریشان ہوتے ہیں پیسے تھوڑے کم ہو جائیں تو کاروبار نہ چلے تو اور دنیا کی سہولتیں کچھ کم ہو جائیں تو اس سے بڑی اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ معقر المنین مومن فقراء میرے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں گے اولین واللے میں سب سے پہلے ولا فخرا فرمایا پھر کہا وہ آنا اکرم الآخرین اللہ ولا فخرا اور میں فخر نہیں کرتا مگر میں اللہ جل شانہ کے نزدیک اولین اور آخرین کے اندر سب سے زیادہ عزت والا اکرم الاولین والآخرین رواح نے فرمایا کہ عتیت ستن مجھے چھے چیزیں ایسی دی گئی ہیں لا اقولهن فخرا یعنی ہر جگہ آپ کا الفا لا فخرن میں فخر نہیں کہتا قرآن کے اندر آتا ہے و اما بنعمت ربک کہ جب تمہارے اوپر جو اللہ کا انعام ہو اس کو بیان کرو اس کو اس کو بولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف موقعوں پر اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا تھا کہ آپ اس بات کو بیان کریں لوگوں کو بتائیں تو اس لیے آپ ساتھ فرما دیتے بلا فخر ہے اس لئے فخر نہیں کرتا لیکن فرمایا کہ لمن احد قبلی مجھ سے پہلے یہ چیزیں کسی کو نہیں دی گئیں سب سے پہلی بات اس میں کیا فرمائی غفر علی ما تقدم من بھی و مات اخر اللہ جنہوں نے میری اگلی پچھلی ساری کوتاہیاں اگر ہوں بھی تو معاف فرما دی کوئی کوتاہی اگر کہیں امکان بھی ہو اس کا آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلاط وسلام معصوم ان الخط انبیاء سے غلطیاں نہیں ہوتی فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری اگلی پچھلی کوئی کوتاہی کمی ہو بھی صحیح تو, تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دی پہلی چیز یہ دوسری فرمایا کہ وہ امتی خیر الامم اور میری امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں سے بہترین امت بنایا خیر الامم بنایا دوسری فضیلت میری اللہ نے مجھے عطا فرمائی اور میرے لیے اللہ جل شانہو نے غنیمت کو حلال کیا مال غنیمت کو پچھلی امتوں کے اندر مال غنیمت استعمال نہیں ہو سکتا تھا اور غنیمت کا مال جہاد ہوتا تھا جہاد کے نتیجے کے اندر کفار کے مال پک اموال پکڑے جاتے تھے لیکن اس سارے مال کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا اگر وہ جہاد اللہ پاک کو قبول ہو اللہ نے اس جہاد وہ واقفی سبیل اللہ ہو اللہ تعالیٰ کو قبول ہوا ہو تو وہ اس مال غنیمت کو جو ایک کونے کے اندر جمع ہوتا تھا آسمان سے بجلی گرتی تھی اور اس کو جلا کر خاک کر دیا جاتا تھا اور اگر قبول نہ ہو تو وہیں پڑا پڑا سڑ جاتا تھا لیکن استعمال نہیں ہوتا تھا کہا میرے لیے اللہ پاک نے غنیمت کو حلال کیا وہ جو مساجد اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ اور پاک بنا دیا جہاں مرضی سجدہ کرو اللہ پاک پچھلی امتوں کے اندر سجدے صرف عبادت گاہوں میں ہو سکتے تھے عبادت گاہ کے علاوہ سجدہ نہیں ہو سکتا تھا آج چاہو تو زمین کے اوپر کرو چاہو تو دوسری منزل پر کرو چاہو تو جہاز کے اندر کرو بحری جہاز کے اندر کرو پانی کی سطح پر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ورمایا کہ پوری زمین کو اللہ جل شاہ نے میری امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا یہ چیز مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی اور فرمایا کہ وہ اوتن کو مجھے اللہ جل شاہ نے کوثر عطا فرمایا میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں قیامت کے دن جس دن انسانیت پیاسی ہوگی حلق انسانوں کے حلق کے اندر کانٹے پڑے ہوں گے زبان باہر نکل کر سینے تک آ جائے گی اور آسمان سورج سوالیزے کے اوپر ہوگا الشش الش پیاس پیاس کی آوازیں اور سدائیں ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر پہ کھڑے ہوں گے اس کوثر کے علاوہ کوئی پیاس بجھانے والی چیز نہیں ہوگی بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کوثر پر آپ کے پاس اتنے برتن ہوں گے اتنے برتن ہوں گے جتنے آسمان کے اوپر تارے ہیں عجیب بات یہ کہ پینے والے بھی ارب کھربوں ہوں گے اور اور برتن بھی ارب کھربوں ہوں گے لیکن پلانے والے ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے فرمایا اللہ جلیہ شاہ نے مجھے یہ عطا فرمایا اور یہ کوثر کی خوشخبری اللہ نے آپ کو کب دی جب جب ان بدبخت بخت مشرقین مکہ نے آپ کو ابتر ہونے کا دیا آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات کے اوپر جب ابراہیم فوت ہوئے آپ کی آخری نرینا اولاد تو بڑی خوشیاں اور شادیاں نے بجائے مشرقین مکہ نے کہ ان کی تو ان کا تو آگے سلسلہ ہی ختم ہوگی ان کا تو کوئی نام لیوا ہی نہیں ہوگا انسان کا نام اس کی اولاد لیتی ہے اور بیٹوں سے نسل چلتی ہے ان کی تو نسل نہیں چلے گی آگے تو اللہ جل شاہروں نے اس موقع پہ ایک مختصر قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ان نا کل کوثر فصل ان نشان اکول ابتر کا آپ کو تو ہم نے کوسر جیسی چیز عطا کی ہے جس کا اس دن پتا چلے گا جب قیامت کا دن آئے گا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے آپ کی اور آپ کے یہ دشمن جو آج آپ کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ آگے آپ کا سلسلہ نہیں چلے گا آپ کی بات نہیں چلے گی <coughs> یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے یہ ان کا سلسلہ نہیں چلے گا روایات کے اندر ان کے نام آتے ہیں ان لوگوں کے آصف نے وائل نے کہا تھا آج پوری دنیا کے علم الانصاب کے ماہرین کو لگا دیں ان سے کہیں ذرا عاص ابن وائل کی اولاد کو ڈھونڈ کے نکالے گے دنیا میں کہاں دنیا کے کسی مورخ کے علم کے اندر نہیں ہے کسی انصاب کے ماہر کے علم میں نہیں ہے کہ اس کے اولاد کہاں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد بھی اور آپ کی روحانی اولاد بھی کیسے دنیا کے اندر اللہ تعالی نے پھیلائی پونے دو ارب لوگ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک دوسری روایت کے اندر جہاں کوسر ہے وہاں پر آیا ہے کہ اللہ جل شاہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی ہے کہ میں جس کی سفارش کروں گا چاہے اس پر اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہو اللہ جل شاہ میری سفارش کو مان کر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے بشرط کہ صاحب ایمان ہو یہ شرط اللہ جل شاہ نے لگائی ہے کہ صاحب ایمان ہو مسلمان ہو کفار کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفات کو روا نہیں رکھا کسی اور چھٹی بات آپ نے فرمائی کہ انصرت رعب اللہ جل نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ میرا رعب مسیرت شاہن ایک مہینے کی مسافت سے میرا رعب پڑتا ہے دشمنوں کے اوپر محدثین نے لکھا ہے کہ یہ رعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے آپ کے غلاموں اور آپ کی امت کو بھی عطا ہوا ہے آج مسلمان کتنے کمزور ہیں اور کتنے پریشان حال ہیں کتنے غریب اور پسماندہ ہیں بظاہر لیکن اللہ جل شاہوں نے روح اب اتا فرمایا یا نہیں اتا فرمایا آج بھی امت کو اس بے گزرے حال کے اندر بھی آج امت مسلمہ پوری دنیا کے مفکرین جب بیٹھتے ہیں تو مسلمانوں کے بارے میں ان کی آپ کتابیں پڑھیں آج کے جدید و کتابیں پڑھیں اور کوئی چیز میں ایک دیکھ یہ جو مشہور کتاب ہے کبھی آپ کو اس کا موقع ملے کلیش آف سولہ پڑھے کیسی کیسی دور کی کوڑیاں لے کر آئے ہیں مسلمانوں کے اندر یہ کہ انہوں نے پورے حسابات سے بتایا کہ پوری دنیا کے اندر نوجوانوں کی سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کے پاس چاہے بے شک ان کی آبادی کم ہے عمروں کے تناسب کے ساتھ کہ پندرہ سال سے لے کر پچیس سال کے دنیا کی کل آبادی میں اتنے لوگ ہیں اور ان میں سے اتنے فیصد مسلمان آبادی کا تناسب مسلمانوں کا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے بعض ملکوں کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ اگر وہاں پر آبادی کے اس تناسب کے اندر یہی اضافہ رہا مغربی دنیا کے بعض ملکوں میں تو اتنے سو سال کے بعد یا اتنے عرصے کے بعد یا اتنے پچاس سال مختلف اندازے مختلف ملکوں کے بارے میں ہے کہ اب وہاں مسلمان اکثریت کے اندر آ جائیں گے دنیا کے اندر وہ اس, اس کے اوپر خوئے. یہ رعب ہے اس چیز کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا اور اس گئی گزری حالت کے اندر بھی جب کہ ہم نے اپنے سارے خصائص کھو دیے پھر بھی اس کی اس کے آثار موجود ہیں تو اگر یہ امت حقیقتاً امت بن جائے تو پھر اللہ جان اس کو کیسا عطا فرمائیں گے چاہے بے شک اس کی تعداد کم اسی طرح آپ نے ایک موقع کے اوپر فرمایا صحابہ کرام سے کہ والذی اور اسی یہ جو چھ خصوصیات بیان فرمائی اس کے بعد فرمایا کہ والذی نفسی بیدی قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے انقیاما کہ اے صحابہ تمہارے اس صاحب کے پاس اپنی طرف فرمایا اشارہ فرمایا تمہارے اس صاحب کے پاس روز قیامت حمد کا جھنڈا ہوگا لوا الحمد میرے پاس ہوگا جس کے نیچے پوری انسانیت کھڑی ہوئی ہوگی اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا اس کے ساتھ کہ مجھے جو چیزیں دی گئی ہیں اس میں وہ عقیتوں جوام الکلم میں نے ایسی گفتگو کی ہے ایسے جملے بولے ہیں جو الفاظ کے اندر انتہائی مختصر ہے لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے انتہائی ہم ہے ایسا کلام کسی نے نہیں بولا مجھ سے پہلے یہ مجھے دیے گئے ہیں اللہ نے مجھے دیے کہ دو تین لفظوں کے اندر ایک ایسی دنیا بیان فرمائی ہے ایک ایسا معنی کا جہان آباد فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا ان خصائص کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے آپ کی ذات گرامی کے اندر اللہ تعالی نے یہ خسائش رکھے آپ کے کلام کے اندر بھی رکھے جو آپ کو دیا گیا چاہے وہ حادیث کی صورت میں تھا اور اس کلام کو بھی عطا فرمایا جو اللہ کا کلام آپ کے اوپر قرآن مجید کی شکل کے اندر نازل ہوا اب اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام خصوصیات سمیت آپ کی زبان مبارک سے ارشاد ہونے والے یہ جوامع الکلم جس کا آپ نے فرمایا کہ جامع کلمات مجھے دیے گئے اور آپ پر اترنے والا قرآن اس سب کی وارث اس کی وراثت کس کے پاس ہے اس سب کی وراثت امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف سلام کے پاس ہے اس وراثت کے ساتھ اگر یہ امت اس دین کو اس قرآن کو اس نبی کو اور اس کی سیرت کو دنیا کے دوسرے لوگوں کے خانوں اور سانچوں کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو کتنی ظالم ہوگی جس پر میں نے گفتگو کے شروع کے اندر عرض کیا آپ سے کہ آج ایک فضا اور ماحول یہ بنا ہے کہ لوگ اپنا سانچا کچھ اور بنا لیتے ہیں اور اس سانچے کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ دین کو فٹ کیا جائے ہم سے بھی مطالبہ کرتے ایک, ایک سٹینڈرڈ ہمارے سامنے رکھتے ہیں ایک سانچہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اب اس دین کو اس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کرو کیا کچھ اس کا اس کے اندر آتا ہے کوئی ایسی تعبیر اختیار کرو کوئی ایسی تشریح کرو کہ یہ جو ہمارے بنے بنائے سانچے ہیں جو کہیں اور سے لے کر بنائے گئے ہیں کسی اور کی کا دیا ہوا ذہن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کے اندر آ کر فٹ ہو جائے یاد رکھیں اس دین کے ساتھ ظلم ہے یہ دین کسی اور کے سانچے میں فٹ نہیں ہوگا پوری دنیا کو اس کے سانچے میں فٹ کرنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میار دے کر گئے ہیں آپ میار سامنے کھڑا کر کے گئے ہیں. اور آپ دنیا کی چیزوں کو پہلے دین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر انسان پہچانے کے دین کیا ہے پھر دنیا کی چیزوں کو اس کے ساتھ موافق کرنے کی کوشش کرے نہ یہ کہ دنیا کو سٹینڈرڈ نمونہ اور پیمانہ بنائے اور دین کو اس کے موافق کرنے کی کوشش کرے یہ کام علماء یہود نے کیا تھا اپنی قوموں کے مطالبے کے اوپر اللہ نے قیامت تک کے لیے ان پر لانت فرمائی ہے اور آج یہی مطالبہ علماء اسلام سے ہے ان کی امت اور قوموں کا کیونکہ سانچے تو تعلیم کے نتیجے میں بنتے ہیں تعلیم جس قسم کی تعلیم دی جائے گی جس قسم کا کی سولہشن ہوگی جو کلچر ہوگا جو پیمانے ہوں گے سانچے تو وہ بنائیں گے جب تعلیم کی بنیاد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر بننے والا سانچہ بھی محمدی نہیں ہوگا جب وہ محمدی نہیں ہوگا پھر اپنے علماء سے یہ مطالبے کریں گی یہ قوم اور امتیں کہ ہم نے تو ایک اور ہمیں ایک اسٹینڈرڈ ملا ہے ایک اور پیمانہ اور ایک معیار ملا ہے جس کو ہمارے دل و دماغ نے زیادہ قبول کیا ہے اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دین کو اس کے مطابق کریں ڈالیں اس کے اندر اس کے مطابق اور اس کے مطابق پیش کریں بڑی بد نصیب ہوگی وہ قوم اور بڑے بدبخت ہوں گے وہ علما جو اس کام کو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دین کو کے اوپر یہ ظلم کریں گے کہ اس کو اس کے اپنے اصل معنوں سے نکال کر اس کے اصل مفاہیم سے ہٹا کر یہی کام پچھلی امتوں نے کیا ان کے علماء نے کیا اللہ جن نے اسی بنیاد کے اوپر ان کی اس دور کو ختم کر کے نئے نبیوں کو بھیجا کرتے تھے کہ یہ فاسد ہو گئے کتاب بدل دی معنی مفہوم بدل دیے نبیوں کی سیرتیں بدل دیں اللہ نے فرمایا ان کا دور گزر گیا نیا نبی نئی کتاب کیوں نئے نبی کی ضرورت اور نئی کتاب کیوں آتی تھی بوجہ پچھلے نبی اور پچھلی کتاب کے ساتھ امتوں کی ظلم کی وجہ سے اس تبدیلی کی وجہ سے یہاں ایک تسلی کی بات یہ ہے کہ چاہے اس کی جتنی مرضی کوشش کر دی جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آنے والا نہیں قیامت کی صبح تک جو دعوی کرے گا کزاب اور دجال ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کے بعد کتاب کوئی نہیں آئے گی آپ کے بعد شریعت نہیں آئے گی آپ کے بعد اگر مسلمانوں نے یہ کوشش کی اللہ جل شاہ کافروں کو مسلمان بنا کر ان سے دین کی خدمت کا کام لیں گے اور ان مسلمانوں کو کافروں کے انداز میں ڈال دیں گے فرمایا قرآن کے اندر ہم تمہیں بدل دیں گے ہم ریپلیس کر دیں گے دوسرے لوگوں کو تم سے اگر تم اگر اس کوشش کو مسلمانوں نے کبھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آپ کی نبوت کے پیغام کو اور آپ کے کامل اور جامع دین کو بدلنے کی کوشش کی اللہ جل شانو یہ امانت دین ہمارے اوپر سے اٹھا کر کسی اور کے حوالے فرما دیں گے اور اللہ جل شانو کے لیے دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہوتا یہ مت سوچے کہ یہ ہوگا کیسے ان انن فانن قوم مسلمان ہو سکتی ہیں ایک ہفتے کے اندر کیا پتہ اللہ پورا چین مسلمان کر دے اللہ پورا امریکہ مسلمان کر دے اللہ جل شانہ پورے یورپ کو مسلمان کر دے اللہ کے لیے ان کاموں کے کام مشکل نہیں ہوتے اصل یہ ہے کہ بارہ امانت کس کے کندھوں پر ہوگا یہ یاد رکھیں کہ امانت دین کی امانت ان کندھوں پر ہوگی جو کندھے امانت دار ہوں گے جو امین ہوں گے جو اس کے اندر تبدلی نہیں کریں گے اللہ جل شانہ اس اس امانت کو اٹھانے کے لیے جو اہلیت اور قابلیت درکار ہے اور جیسی امانت اور صداقت درکار ہے اللہ جل شاہ ہمارے اندر پیدا فرمائے بآخر الحمد الحمدللہ رب اللہ